الکوہل والے پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کہا جاتا ہے کہ الکوہل لگانے کے بعد فوراً اڑ جاتا ہے بہت اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ الکوہل لگانے کے بعد اڑ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھے چونکہ اڑ جاتا ہے اس لیے کپڑا پاک ہو گیا دیکھی اطر خوشبو یہ دو قسم کی دیسی جو خوشبو ہے اس کا طریقہ یہ ہے جیسے چمیلی کا اطر بنانا تو اس کے ماہرین کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے فرش پر ایک کمرہ دیکھو ایئر ٹائٹ سمجھ لے اپ اس میں چمیلی کے پھول بچھا منوں کے ساتھ اور اس پہ تل ڈال دی تل کی ایک تہہ چڑھا دیو تل جو ہے نا جو اپ کھاتے ہیں تل اور خشکت تل پھر اس کے بعد ایک تہہ پھول کی پھر چڑھاے اس کے بعد پھر تل بچھائے ایسے کئی کوٹ کرنے کے بعد میں دروازہ بند کر دیا جاتا ہے بالکل ایئر ٹائٹ 10 15 دن،, دن جب پھول بالکل خشک ہو جائیں اب کیا کرتے ہیں پھر چھان کر کے تلوں کو نکال لیا جاتا پھر اس سے ایک حکمت کے ساتھ میں اس سے عرق نکال کر اور اس کو اس کو سے سے کیا جاتا ہے کہ اس سے اتر نکلتا ہے تو اب خوشبو جو دیسی ہے وہ قائم میں بسائی جاتی ہے تل کے تیل میں ٹھیک اب آئیے انگریزی جتنی بھی خوشبو ہیں ان کو بسانے کے لیے لیکوڈ چیز وہ کیا استعمال ہوتی الکوہل یعنی اسپرٹ آپ اس کا فارمولا دیکھیے بالکل بےآنی ہی جیسے شراب نکالی جاتی اسی طرح اسپرٹ نکالی جاتی جس سے اسپرٹ یا شراب کاس کی جاتی ہے تو ہم نے جو ظاہر ہے کہ پڑھا ہے خالی طب میں اور اس میں اور دوسری کتابوں میں اس مادے کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جس سے اسپرٹ نکالی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آدمی جو شرابی ہے وہ شاید سینکڑوں مرتبہ توبہ کر لے یہ جو غلازت ہوتی ہے نا لٹری اس سے سو گنا اس کی بدبو زیادہ ہوتی جس سے شراب نکالی جاتی یا اسپرٹ یا الکوہل جو ہے جس سے کاس کی جاتی تو وہ ایک شراب کی بدترین قسم ہے مثلا غیر ممالک میں آپ جائیے امریکہ وغیرہ میں جو شراب بنتی اس شراب کو وہ اس حکمت سے نکال کر اس کو ایسا نارمل کرتے ہیں کہ نشا بھی دے اور صحت کو نقصان کم پہنچائے ٹھیک اچھا اسپرٹ اور الکوہل جو ہے یہ اس شراب سے بھی بدترین قسم ہے شراب کو پینے والا اگر بیس برس میں مرے گا تو اسپرٹ کا پینے والا پانچ ہی برس میں مر جائے گا تو یہ تو بہت بدترین شکل ہے شراب کی اسپرٹ اور الکوہل اب یہ بذات خود یہ اتنی نجس ہے اس کی نجاست کا اندازہ اس سے لگائیے آپ نے کہ پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں گرام فون کے ریکارڈ توے کی طریقے سے ملتے تھے یہ ہندوستان میں ایک کیمیکل بنایا جاتا تھا روٹی کے طریقے سے کر کے اور اس میں کالا ہوتا تھا وہ اور آپ نے دیکھا کہ اس پر سوئی چلتی تھی جس سے آواز نکلتی تھی وہ آج بھی پرانے بازاروں میں آپ کو ریکارڈ مل سکتے اس ریکارڈ میں گانے وغیرہ بھرا کرتے انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں میں مسلمانوں کی تہذیب کو اور اپنی تبلیغ کو بڑھانے ہم جس جی زمانے میں چھوٹے تھے بہت حیدرآباد دکن میں بھی یہ بیماری آئی جگہ جگہ عیسائی ہندوستان میں یہ ریکارڈ بجاتے تھے. ریکارڈ بجانے پر ایک انجان آدمی جس کے باپ نے بھی ریکارڈ نہیں دیکھا ارے وہ دیکھتا یہ اس میں سے آواز آ رہی بولنے والا تو نظر نہیں آ رہا سوئی میں سے آواز آ رہی ایک مجمع لگ جاتا اب کیا کرتے وہ دو چار ریکارڈ بجانے کے بعد ریکارڈ تو بند کر دیتے اور پادری پھر تبلیغ کیا کرتا اپنے دین کی یعنی اس کو انہوں نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا تو اب جب گانے بھرے جائیں گے تو سب کچھ اس میں بھرا جا سکتا آواز آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی سے کسی نے اسی ریکارڈ کے بارے میں پوچھا کہ ریکارڈ میں قرآن مجید کا بھرنا کیسا تو آلہ حضرت فتوا دیا سبحان اللہ اور کیجیے آپ کہ بریلی شریف کے چٹائی پر بیٹھے ہوئے لیکن نظر کہاں تک ہے فرمایا کہ گرام فون کے گرام فون کے ریکارڈ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان میں ایک جز اسپرٹ ہے اور اسپرٹ یہ الکوہل خالی شراب ہے اس لیے گرام فون کے ریکارڈ میں قرآن مجید کا بھرنا حرام ہے اب بتائیے جس میں الکوہل کی آمیزش ہو اس ریکارڈ میں قرآن کے بھرنے کو منع کیا گیا اور آلہ حضرت کا علم دیکھیے گرام فون کے ریکارڈ کے اجزائے ترکی سیدھے بھی واقف ہیں کہ اس میں کیا کیا, کیا کیا کیمیکل یوز ہوتے ہیں آیا اس میں بھرنا ہے وہ بات کہ مفتی کا حالات حاضرہ سے چشم پوشی صحیح نہیں سارے حالات کو وہ جانتا کہ دور کیا ہے کیا چیزیں کیسے بننے کی تحقیق اور جستجو میں لگا تو اب اس میں قرآن تک بھرنے کو منع کیا گیا تو اب اس میں خوشبو بسا کر برامت مانیے اگر آپ کے بدن پر خوش کر کے وہ لگا دی جائے تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے کپڑے پر پیشاب مل دیا گیا ہو آپ نماز پڑھیں گے اس نہیں پڑھ سکتے آپ نماز ٹھیک تو وہ بالکل گندی اور غلیظ چیز ہے انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ الکوہل والی چیز مسلمان استعمال نہیں کر رہے انہوں نے کیا کیا؟ کہ فری فرم پھر نکالی کہ بھائی یعنی وہ اس, میں پھر انہوں نے اس خوشبو کو تیل میں بسایا اور تیل میں بسانے کے بعد اسپریٹ اور الکوہل کا انصر جو ہے اس میں سے جدا کر دیا لہذا وہ آپ استعمال کریں یہ جو آپ نے پوچھا کہ لگانے سے اڑ جاتی تو آپ نے اصل میں خود ہی قیاس کر لیا مسئلہ آپ نے خود بیان کر کے اس کا حل بھی آپ نے خود ہی نکال لیا دیکھیے جو چیز سوکھنے سے صاف ہوتی ہے وہ صرف زمین ہے زمین پر اگر گندا پانی گرے غلازت گرے اور زمین سوکھ جائے تو سورج کی کننیں جب زمین پر پڑی جس نے زمین کو سکھا دیا تو سوکھنے کے بعد زمین پاک ہو گئی لیکن آپ نے جو یہ قیاس کیا مجھے بتائیے کوئی بچہ آپ کے کپڑے میں پیشاب کر سوکھ جائے کیا سوکھنے سے پاک ہو جائے بھائی گٹر میں آپ کا کپڑا گر جائے پانی میں اور سوکھ جائے سوکھنے سے پاک ہو جائے تو آپ کا یہ قیاس غلط ہے اس لیے عام آدمی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے مشتہدین اور علما کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل بیان کر لیں لہٰذا آپ کا قیاس جو ہے وہ غلط یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ آلہ حضرت نے دسویں جلد میں کہیں لکھ دیا کہ صاحب اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا یہ بھی سجدیسہ ہو ہے اصل میں آلہ حضرت سے مسئلہ یوں پوچھا گیا کہ جیسے اب مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ میں اسکرے لے کر آپ کے سینے پر ماروں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سارا سینہ جو ہے وہ اس پرے سے ملوث ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں کھڑے ہو کر کہ خوش کر کے ادھر جناب وہ اڑا دے اب اڑانے کے بعد جب اس کے مہین پترے آپ پر گریں گے اس کا استثناء آلہ حضرت نے کیا اپنے فتوے میں کیا سمجھے آپ یعنی جو باریک بوندے ہیں بہت ہی سوئی کے نا کے برابر یہ اگر کسی پر پڑ جائیں تو کپڑے کو جسم کو ناپاک نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا اب اس کا جزیا بھی سن لیجیے کہ آلہ حضرت نے کس تنازر میں اس جزے کو کہا کہ یہ جائز کہ اس میں کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے یہ بالکل ہمارے فت میں یہ جزیا موجود ہے کہ کوئی آدمی پیشاب کرنے کے لیے تو پیشاب کی اگر قطرے کپڑے پر لگے تو کپڑے کو تو ناپاک کر لیں. لیکن پیشاب کی مہین بوندیں بالکل اگر کپڑے پر آ جائیں سوئی کے نوگ جیسی تو کپڑا پات ہے اس کی اور مثالوں جو جزیا ہمارے پیٹھا میں موجود ایک جگہ غلازت پڑی ہوئی اس غلازت پر دو سو مکھیاں بیٹھی ہوئی سب کے پیروں میں غلازت لگ گئی اب اس کی غلازت مکھیوں کے پیروں میں کتنی لگے گی جیسے ایک سوئی کا ناکہ ہے اب مجھے بتائیے مکھیاں غلازت میں سے اڑ کر اگر آپ کے سر پہ بیٹھ کیا سر ناپاک ہو جائے گا نہیں ہوگا سمجھ گئے آپ تو یہ اتمین باریک جو فوار قسم کی جو ہے اس کا استثنا آلہ حضرت نے کیا تو بادم اس کو پڑھ کر اور یہ سمجھ بیٹھے کہ آلہ حضرت فرمائے ہاں اس طرح خوش کر دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کو دوبارہ فتح و رضیہ کی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے دسویں جلد میں یہ مسئلہ موجود تو سوکنے سے یہ ناپاک نہیں یہ پاک ناپاک ہی رہے گا پاک نہیں ہوگا